کیا بھائی بزرگوں کتاب کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حجر کا رابطہ دلائل اور واقعات کا بیان نمبر دو سورہ ابراہیم کے آخر میں شداقت قرآن کا مضمون تھا اس کی ابتدا میں بھی یہی ہے صداقت مضمون قرآن مطلب یہ ہے کہ پہلی سورت کا خاتمہ اور اس سورت کا فاتحہ اس میں طواف ہے کہ عربی عنوان ایسے لکھ لیا کریں طواف کل خاتمہ وال فاتحہ. پہلی سورت کا خاتمہ دوسری کا فاتحہ ان میں طواف کریں شاہ جی خلاصہ دو دلائل اقلیہ تخویر دنیاوی کے پانچ نمونے تین سابقہ اور دو کپار مکہ کے پانچ تسلی ہیں شکوہ جات اور شیطان بھی ہیں. علیم رجیم، بسم اللہ العلیم الحکیم ربیش رجری وی امری واہل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الرحیح مرا اللہ عالم و مراد ہی آیات یا تلپا تمہید ماتر تمید بھی ہے قرآن پاک ترغیب بھی ہے کتاب کے نیچے اسے کامل علیہ السلام احب خارجی کی ہے یہ ایسے ہیں کتاب کامل کی اور قرآن مبین کی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آج ہے اور یہ مغیرت سے تقاضا کر رہا ہے یہ کتاب اور چیز ہے قرآن مبین اور چیز ہے ایسے, ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے ایک چیز ہے تو پھر آپ کہیں گے مغیرت کس چیز کی ہے بعفہ جو ہے مغیرت صفات کی ہے مغیرت ذات کی نہیں ہے ایک کبھی کبھی اچ صفت کا صفت میں بھی آ جاتا ہے جیسے میں کہوں جانی زید عال وال ہافے رو وتے بو و شاہ روای یا نہیں تغیر ہے تغ اور ذات ہے ہے تو وہی زائد ایک ہے وہی عالم بھی ہے حافظ بھی ہے کاری بھی ہے سمجھے جی اچھا یہ سمجھ آ گیا تغ اور استفاق ہے یہ ناوی چیزیں بھی یاد کرتے دو چی ہیں یہ ایسے ہیں کتاب کامل کی اور قرآن واضح کی ربما روبماظین بیان فرو حسر آپ نے شرح معیت میں پڑھا ہے کہ ربا تکلیل کے لیے آتا ہے لیکن ہمیشہ تکلیل کے لیے نہیں آتا تقسیر کے لیے جاتا ہے یہ ربا جو ہے یہ کس کے لیے ہے تکثیر کے لیے ہے ربا کو ربا بھی پڑھتے ہیں روبا بھی پڑھ دیتے ہیں آئزم ہے, ہے تو تقریب ہے لہذا معنی یوں کریں گے آپ کہ بار بار تمنا کریں گے کثرت سے بار بار تمنا کریں گے کافر کہ تاش کے ہوتے مسلمان یہ لا تمنی کے لیے ہیں قیامت کے دن جب خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں گے نا کاپس تو بار بار تمنا کریں گے کاش کے دنیا میں کیا ہوتے ہم مسلمان ہوں. کاش کے ہوتے ہم مسلمان کی دنیا کی رہا اب ان کو محلت دی جا رہی ہے قیامت میں مبتلا عذاب ہوں گے اب کیا دی جا رہی ہے محلت تو یہ امہان مجرمین کے ذر چھوڑو ان کو خوب کھائیں یا تم متعو مزے اڑائیں اور غافل کریں ان کو خیالی منصوبے عمل کا من خیالی منصوبے فسو فالم مرتے ہی جان لیں گے اس کا انجام بھائی خیالی منصوبے نہیں ہوتے کہ اتنی باغات لگ جائیں اتنی ملیں بن جائیں اتنی فراغ خرید کیے جائیں حضرت مفتی اعظم فرماتے تھے مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ میرا ایک دوست تھا کراچی میں اس کی ملیں تھیں میں نے ایک سال پوچھا کہ کتنی فائدہ ہوا بھی آپ کو تو کہنے لگا کہ جی پچاس لاکھ کا نقصان ہوا پھر دوسرے سال پوچھا بھائی ٹھال سناؤ کہنے لگا کروڑ کا نقصان ہوا ہے ایسے تین چار سال پوچھا نقصان ہی نقصان میں نے کہا ری میں تو دیوالیا ہو گیا ہوگا مسلم مسلم دل کا تو ہنس پڑا کہنے لگا حضرت ہماری ایک اصطلاح ہے دنیا داروں کی ہم جب کام شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دس کروڑ ہمیں لگ پائے گا اب دس کروڑ نفع نہ آئے تو نو کروڑ ہمیں نفع آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کروڑ نقصان ہوا ٹھیک ہے لوگوں کو کہتے ہیں حاجی صاحب ایک کروڑ کیا ہوا کہ خدا کا کتنے نا شاکر بدار انہیں نو کروڑ بھی کما لیا ہے نفع حاصل ہو گیا لیکن اس کا جو تیاد تھا کہ دس کروڑ مجھے لائے گا کہتا ہے جی ایک کروڑا مفتی واہ واہ یہ تاریخ نہ شاکر بندہ تو وما آلکھنا من کری آتے اچھا جی تخریف دنیاوی تخریف دنیاوی بھی ہے حکمت محال بھی ہے فرمایا ہم بستیوں کو جلدی جلدی ہلاک نہیں کرتے محلت دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں لکھا ہوا لوہ محتری محلت ہے اور نئی ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو جس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے اب ہر بستی تو ہلاک نہیں مگر واسطے اس کے نوشتا تھا معلوم ما تصبے کو سنت اللہ نئی سبقت کرتی کوئی امت جماعت اپنے میاض سے اور نہ پیچھے کر آگے پیچھے نہیں ہوتا وقت آتا پاتا وکالو یہ تو میرے عزیز احوال کفار تھے احوال کفار حالات ہیں نا ان کے بے قیامت کے دن ایسے تمنا رہیں گے احوال کفار کے بعد اب اقوال کفار ہیں شکوا یہ نا اقوال کفار وکال شکوا کہتے ہیں اے وہ شخص کہ نازل کیا گیا اس کے اوپر قرآن ذکر کے نیچے کا لکھنا ہے قرآن تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا تیرے ضام کے مطابق تو دعویٰ کرتا ہے قرآن نازل لے. کوئی قرآن ان انکلا مجنون تو تو مجنون ہے ایسی بکواسیں کرتے تھے یہ اقوال اخبار ہے تو مجنون ہے لو ماتا پینا تو لے آتا ہمارے پاس हमारे کو یعنی فرشتے تیری تصدیق کریں یہ پہلے پڑھ چکے ہو نا پہلے یہ پڑھ چکے ہو کہ فرشتے آئے تیری تصدیق کریں ہمارے سامنے اگر ہے تم سچوں سے یہ ان کا شکوا ہے آگے جواب چکوا فرمایا پر فرشتوں کو جب ہم نازن کریں گے نا تمہارا یہ فرمائشی معیزہ دکھائیں گے پھر تم نہ مانو گے تو عذاب آ جائے گا یا نہیں جی آ جائے گا نا عذاب یہ جواب شکوا کہ نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر واسطے فیصلے کے اور نہ ہوں گے اس وقت محلت دیے ہوئے پھر تمہیں محلت ملے گی نہیں ملے گی نہ مانو گے تو فوراً تباہ انزل نہ ذکر انہوں نے قرآن کی صداقت پہ اعتراض کیا تھا نہیں یادین ذکر مجنون مجموع صداقت قرآن ہے بے شک ہم نے ہی اتارا قرآن کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب قیامت تک قرآن کی حفاظت ہے نہیں کوئی آدمی ہیری پھیری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آو. لاکھوں حافظ ہوتے ہیں ہر زمانے میں تبدیل نہیں کر سکتا پہلے میں نے ایک عیسائی کی بات سنائی تھی نا جو مامون الرشید کے پاس آتا تھا کہنے لگا کہ میں کاتے ہوں میں نے انجیل میں کیا کر دی پھیری کر کے لکھنے میں ان کو دیے بڑی قیمتیں انہوں نے دی قرآن کا اندر ہیری پھیری کر کے لے گا تو انہوں نے کہا کبھی کہ قرآن میں میری پھیری کرتا ہے آگے پیڑھے میں پھر سدا کرتے قرآن کا پیدل ہو مام الرشید کے سامنے تراف کیا اس نے والد ارس اللہ تسلی خاتم علم صلی اللہ علیہ وسلم اور البتہ کی بھیجا ہم نے رسولوں کو تو اس سے پہل ہے پہلے گروہوں کے اندر ہم نے رسول بھیجے تو اس سے پہلے پہلے گروہوں کے اندر اور نہ آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر ہوتے ساتھ اس کے استحزار کرتے یہ تو ہے اصل مطلب جو میں نے عرض کیا ہے لیکن ہمارے مناظر جب شیعوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں نا تو ایسے رگڑا نکال دیتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے تو اس سے پہلے پہلے شیعوں کے اندر وہ بھی بدماش تھے تو ما آتی ہے میرے رسول اللہ خانو بھی یا تم یہ ابتدا سے پاپی پہلے شیعہ بھی تمہاری طرح تھے وہ بھی استفا کر کدال کا نسل پھوکی فلو کے مجرمین اسی طرح داخل کرتے ہیں اس استضاع کو بیج دل ان مجرمین کے کون مجرمین کفار مکہ یہ بھی پہلوں کی چال ڈال رہے ہیں قرآنی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے دیہی ساتھ قرآن کے اور تاکہ یہ چلا آ رہا ہے طریقہ پہلے لوگوں سے بلا فتحم بام شدت انداز کا بیان ان کے دل میں اتنی ضد آ ہے نا کہ اگر کھول دیں ہم ان کے اوپر دروازہ آسمان سے سارا دن اس میں چڑھتے رہے ہیں آسمان سے دروازہ کھول دیں اور ان کو کہو چڑھو اجازت ہے تمہیں اپنی قدرت سے بل پر ان کو خود چڑھائے یہ تو حضور کو کہتے ہیں نا کہ آپ چڑھ جائیں اور کیا لائیں کتاب نہیں ان کو ہم چڑھائے تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے کیا کوئی ہم نہیں چڑھ رہے ساری زبانیں جادو اچھی مدر سا اچھی مدر بھی. ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے بس سارا دن اس میں چڑھتے لا لالو کیا کہیں گے نما سکرت سارونا ہماری کا کا دی گئی ہے نظر بندی جادو کیا گیا گی ہماری آنکھوں پہ بل قوم مصورون صرف نگاہوں پہ نہیں بلکہ ہم بالکل ہی جادو کیے گئے عقل کے لحاظ سے بھی بلکہ ہم قوم ہیں جادو کیے گئے عقل کے لحاظ ہماری نگاہوں پہ بھی شہر ہے ہمارے عقل پہ بھی شیرا ہے بالکل بالک کا, زی... کا جالنا پسما دلی لکڑی نمبر دلیل لکڑی بالکل تفصیلی ہے اور البلتا کیے ہم نے آسمان کے اندر بڑے بڑے ستارے بروج کا من کیا جی بڑے ستارے وہ برج نہیں جو عام لوگ یاد کرتے ہیں بہوت ہے اکرب ہے وغیرہ وغیرہ بناتے ہیں وہ نہیں اور مزین کی آسمان کو واسطے دیکھنے والوں کے رات کو ستاروں کی جگمگاہ دیکھتے ہو نا اور حفاظت کی ہم نے آسمان کی ہر شیطان مزدور سے شیطان جاتے ہیں نا آسمان پہ باتیں سننے کے لیے حضور سے پہرے تو زیادہ جاتے تھے اب بہت کم جاتے ہیں شیاطین جنات کے فرشتوں کی باتیں سنیں کہ فرشتے قدا و قدر کے باتیں کرتے ہیں تو پھر ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑی وہ آ کے کس کو بیان کرتے ہیں کاہنوں کو کاہن ان کو بھیجتے ہیں جن کے تابے ہوتے ہیں جنہ پھر کاہن ایک بات سچی کرتے ہیں اور پانچ چھ جھوٹ بلا ملا کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں یہ پہلے سے ریواج چلا آ رہا ہے یہ جنوں کو تابے کرتے ہیں نا یہ کام لیتے ہیں سچوں کا لیکن اب یہ جن شیاتی جب جاتے ہیں شریر جن تو دیکھتے نا شہاب مبین پیچھے لگتا ہے نا کہ گویا کہ ایک بم ہوتا ہے ان کو لگتا ہے سمجھا ستاروں سے ایک مادہ نکلتا ہے ستارہ اپنا موجود رہتا ہے وہ مادہ نکلتا ہے جو ان کو ہلاک کر دیتا ہے دیکھو جی اور کریں جی اور اساغت کی ہم نے آسمان کے ہر شیطان مردود سے اللہ من اس طرح کر مگر وہ شیطان کہ چراتا ہے بات کو یہاں ہے مسمو سنی ہوئی بات ہوتی ہے نا مگر جو چراتا ہے بات کو تو کرتا ہے اس کا واضح دیکھتے ہو تم شولا نکلتا ہے یہ بم مارتے ہیں اس کو اچھا جی یہ تو آسمان کی بات تھی اب دلیل تہتانی زمین کو ہم نے بچھایا اور ڈال دیے اس کے اندر باری بوجھ پہاڑ من ہو تک ہاری بوجن یعنی پہا وہ ہم بتنا اور اگایا ہم نے زمین کے اندر ہر چیز مناسب اگائی ہم نے زمین کے اندر ہر چیز مناسب اور کی ہم نے واسطے تمہارے زمین کے اندر روزیاں اسباب معیشت ہمارے معیشت اور روزیوں کے اسباب کیسے ہیں جی بھائی زمین سے ہے نا یہ اناج ہیں پھل ہیں وہ ملس تم لہو براضتی <كِين> یہ من سے پہلے آشنا محظوف ہے فیل ہے آشنا آشا یعیشو سے ہے آشنا اور روزی دی ہم نے ان کو کہ نہیں تم ان کو روزی دینے والے بھائی سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں یہ ہواؤں میں بڑے بڑے پرندے ہیں اور جنگلوں کے اندر درندے ہیں یہ دلوں کے اندر سوراخوں کے اندر کیا ہیں اشرات العرض ہیں ان کو اللہ روزی دیتا ہے تم دیتے ہو اور ہم سے زیادہ روزی اللہ ان کو دیتا ہے عشنا اور روزی دی ہم نے ان کو کہ نہیں تم ان کو روزی دے پہ اور نہیں کوئی چیز مگر نزدیک ہمارے اس کے خزانے ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے پاس سمجھے تم جی تمہیں روزی دینے کے بھی ہمارے پاس کیا ہیں خزانے اور بقا مناسب ہم نازل کرتے رہتے ہیں تو سارے برکات کس کی طرف سے آتے ہیں ہاں اللہ برکتے نہ دے تو ہم تو بھوک مر جائیں ختم ہو جائیں نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اسے پھلانے ہیں اور نہیں اتارتے ہم ان کو مگر ساتھ اندازے مناسب وارسل ریا اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو بو جل کرنے والی بادلوں کو میرے عزیز آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں کیا اٹھتے ہیں جی بخارات اللہ تعالی سمندر کا پانی صرف تمہاری کراچی کے کونے میں نہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ پانی پہنچاتا ہے سمندر کا پانی کروڑوں پدموں من دوسری جگہ ہی پہنچ جاتا ہے یہی پانی وہ کیا ہوتا ہے سمندر سے بہت بخارات اٹھتے ہیں ان بخارات کو ہوائیں اوپر لے جاتی ہیں ہوائیں اوپر لے جاتی ہیں ٹھنڈا کر کے ان کو کیا بنا دیتی ہیں بادل بنا دیتی ہے پھر یہ بادل ایسے جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہاں؟ وہ ہر جگہ پانی پہنچا رہے ہیں کس کا پانی سمندر کا اور اندازہ فرمائیے سمندر کا پانی آپ پی سکتے ہیں کڑوا شور وہ تو اللہ کی حکمت ہے نا کہ سمندر کے پانی کو کڑوا شور شو اس لیے رکھا کہ بہت سی چیزیں وہاں مرتی ہیں تو اس کے مناسب کڑوا شور شو اچھا ہے تاکہ وہ تحلیل ہو جائیں ختم ہو جائیں ورنہ بدبو ہو جاتی بہت لیکن جب یہ پانی اوپر آتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اللہ اپنی قدرت سے کڑوے شور پانی کو کیا بنا دیتے ہیں میٹھا بنا دیتے ہیں جی؟ تو یہی ہے ہوائیں جو مادے کو اوپر لے جاتی ہیں اس مادے کو انگریزی والے کہتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں جی مان سون کہتے ہیں کیا مان سون مادہ کہتے ہیں سمجھے جی اور فرمائیے جی اور بھیجا ہم نے ہَاؤں کو بو کرنے والی یعنی بادلوں میں یہی مادے پہنچا کے زیادہ کرتے ہیں اور اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی پس پلایا ہم نے تم کو وہ ہالان کے نہ تھے تم اس کا بنانے والے. اور بے ہم زندہ بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں پھر تم سب مر جاؤ تو گے ہم نارس مستق میرے محترم وہی چلی آ رہی ہے ساری دلیل اکلی ہے اب دلیل اقلی کا ایک حصہ یہ ہے حصہ باری تالا ہے وہی دلیل اکلی بھسات علم باری تعلق. اور البتہ جانتے ہم پہلو کو تم میں سے اور جانتے ہم پچھلوں کو سب ہمارے علم ہیں اور بے شک رب تیرا وہی اکٹھا کرے گا ان کو قیامت کے دن وہی حکیم و علیم ہے بالکل خلقنا الانسان انسان یہ سب وہی ہے وہی دلی اکری چلی آ رہی ہے اور البتہ ہی پیدا کیا ہم نے انسان کو انسان سے مراد ہمارا اول انسان ہے کون اباد پیدا کیا ہم نے انسان کو منسال سال منہ مصروف میں نے جب پہلے پڑھا تھا یہی کہ بجنے والی مٹی جو گارے بدبودار سے ہے تو میں نے خود اس کا تجربہ کیا آپ کے علاقوں میں بھی ہمارے علاقوں میں بھی گڑھے ہوتے ہیں ان گڑھوں کے اندر پانی کا جمع ہو جاتا ہے بارشی پانی ہو یا جو سمجھے جی پھر وہ پانی بہت دیر رہ جائے نا تو اس کا گارا دل بدبودار ہو جاتی ہے بدبو ہونے کا بعد پھر وہ خشک ہوتا ہے تو وہ خشک ہونے کے بعد آپ جائیں نا تو وہ جو مٹی ہوتی ہے ٹھیکروں کی شکل میں ہوتی ہے آپ چلیں یا ہاتھ لگیں، کر, کر, کر, کر کر کر کر کرتی ہے ایسے یا نہیں ہے تو وہی وہ ہے مٹی یہ بجنے والی مٹی ہے بدبو دار سے میں نے خود یہ قرآن پاک جو پڑھا پھر تجربہ کیا دو تین گڑھے جا کے دیکھے جو خوش پڑے دے دے دے جی ہم نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے کر کر کرتی ہے وہ بجنے والی مٹی جو ماخوذ ہے گارے بدبودار سے ساما من گارا وہ فارسی میں گل کہتے ہیں اس کو مصنون بدبا چلی یہ تو انسان کو پیدا فرمایا اور جنوں کو جو پیدا فرمایا آگ سے کیسے لیکن یہ جو ہم آگ جلاتے ہیں اس کے اندر دھواں ہوتا ہے وہ آگ ایسی تھی جو اس میں دھواں نہیں تھا وہ لو کی طرح تھی یہ سخت گرمی ہو تو لو چلتی ہے نہیں تو لو کی طرح تھی لو میں ہوتا ہے دھواں نہیں ہوتا یہ جان سے مراد ہے ابول جن کہ جنوں کا جو باپ تھا نا وہ کیا تھا جان اور ابول جن ہم نے پیدا کیا اس کو انسان سے پہلے من منار سمو ایسی آگ سے جو مثل لو کے تھی سمو منا لو یہ اضافت بھی ہم اس کو کہتے ہیں آگ سے جو مثل لو کے تھی وائس کال اور ابو تفصیل خال آدم پہلے فرمایا کہ ہم نے آدم کو کس سے پیدا کیا تو مٹی سے نا اس کی تفصیل ہے تفصیل خلق کے آدم جب فرمایا رب فرشتوں کو بیشہ میں بنانے والا ہوں بشار کو بجنے والی مٹی سے جو کہ حاصل کی گئی ہے بد بو گارے سے پیدا سب ویت ہو جب پورا بنا لوں اور تھوک دوں اس کے اندر اپنی طرح سے روح گر پڑنا سو سدا کرنے والے اور ساجا دل ملائے گا تو اللہ کے حکم کی تکمیل کی پڑی چیز ہے سیدھا کیا فرشتہ بنے اجتماعی حالت میں مگر ابلیس نہ مانا یہ کہ ہو ساز سیدھے کرنے والوں سے انکار کر دیا قال اللہ نے فرمائی ابلیس کیا تھا تج کو یہ کہ نہ ہوا تو ساز سیدھے کرنے والوں کے کہنے لگا لمب ہے استقبار ہے اور کبھی کا یا نہیں کہنے لگا نہ ہوں میں کہا کہ سجدہ کروں واسطے بشر کے کہ بنایا نے اس کو بجنے والی مٹی سے جو کہ ماحول ہے گارے بدو سے وہ ظلمانی میں نورانی کیا کوئی کس سے پیدا ہوا آگ سے نا تو آگ میں کیا ہوتی ہے روشنی تو کہنے لگا یہ آدم ظلمانی اور میں کیا نورانی نورانی ظلمانی کو سیدھا کرتا معلوم حاصل نورانی شاید ابتداء میں متقبیر ہیں ہاں قبروں کو سیدھا کر لیتے ہیں خدا کا انکار کر دیا کا لفر جمنہ انجام استقبال پر میں نکل جاتا جنت بھی ہے سماوات بھی نکل جاتا پر بے شک تو مردود ہے اور تجھ بے لانت ہے قیامت تک کال رب پی مکال بہ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ اس نے محلت مانگی کتنے تک نفقہ ثانیہ تک کیا دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا نا کہ نا یوں میں یو باسور تک محلت دو اس قبیز کا مطلب یہ تھا کہ مجھ کو موت نہ دوسرے نفقے میں زندگی ہوگی یا موت موت تو پہلے نقشے میں ہوگی نا سارے مر جائیں گے دوسرا نقطہ جو ہوگا نا اس اس کے بعد موت نہیں اسرافیر کا منشا نہیں تھا کہ موت بھی بجو اللہ نے فرمایا نہیں مولا تھا لے کے نبکہ سانیہ نا نبکہ بولا پہلے نقشے کا اسرافیر جب سور پھوکے گا نا پہلا نبکہ تو مر جائے گا ان درنی مہلت دو مجھ کو اللہ یوم یو بس دیکھو نا اس دن تک اٹھایا جائے پر ٹھیک ہے تو یہ محلت ہے یوم الوقت اس کے نیچے ایک وقت معلوم تھا لبا اولا کال رب اظہار اداوت کہنے لگا اے میرے رب بس سبب اس سے گمراہ کیا تو مجھ کو البتہ مزین کروں گا میں ان کے لیے معاسی کو لا ز نن لاہشی ان کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا قرآن نہیں پڑھیں گے ٹی وی ساری ساری رات دیکھیں گے ہاں مزین کر دیتے زمین کے اندر اور گمراہ کروں گا سب کو مگر تیرے بندے جو میں سے مخلص ہوں گے نا چنے ہوئے وہ مجھ سے بچ جائیں ارشاد و خدا بندی اللہ نے فرمایا خاضا سرات العلیہ مستقیم خاضا کہ نہیں چلی کو اخلاص میرے بندے جو مخلص ہوں گے نا ان میں اخلاص ہوگا اور اخلاص ایسا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے یہ سمجھ رہے ہو اخلاص ایسا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے فرما یہ اخلاص سرات المستیم الیا علیہ کبن بعد میں کرنا یہ اخلاص ایسا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے انادی بے شک میرے خاص مندے نہیں بازتے تیرے ان کے اوپر کوئی تسلط یہ شیطان کشتیاں بہت کرتا ہے تانگے کرتا ہے شیطان کشتیاں بہت کرتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے بندوں سے کیا ہو جاتا ہے مغروب ہو جاتا بھائی ہم کیا گناہ گار ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی کشتی کرتا ہے کبھی کبھی بہت تنگ کرتا ہے سمجھے وہ تو خبی حضور کے ساتھ بھی لڑتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماج ایک دن منبع پڑھ رہا تھا کہ شاہطان آ شعا لے کے میرے سامنے آ گیا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن میں نے پکڑ لیا اس کو سمجھے پھر چاہا میں نے کہ اس کو باندھ دوں مسجد کے ستور پیار کے لڑکے کھیلے اس کے ساتھ لیکن مجھے یاد رہی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی دعائیں چھوڑ دیا ابو کے ہاں کہاں جی اندی بے شک میرے پیارے بندے نہیں ہوگا تیرا ان کو پر تسلوت لڑے گا لیکن ہر جائے گا ہاں مگر جو تابے ہوگا تیرے گمراہوں سے واحم لیکن گمراہوں کی سزا بھی بیان کر دی ان جہنم تخویف اور قربی بے شک جہنم وادہ ہے ان سب کا گمراہوں کا لہٰ سبق جہنم اس کے ساتھ دروازے ہیں باعث دروازے ہیں جی آٹھ جہنم کے ساتھ ہیں اور واسطے ہر دروازے کے ان گمراہوں میں سے ایک حصہ ہے بانٹا ہوا ہر دروازے سے ایک حصہ ہے بانٹا ہوا کہ اس حصے سے, سے فلاں جماعت جائے اس حصے سے فلاں جماعت ہوگی جماعت شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیان میں رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلامی مواعث خالق ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں